جی عمران بھائی مدنی سفر نامے کا وقت تو تھوڑا ہی رہ گیا ہے لیکن چلیں کچھ نہ کچھ ان شاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور امید ہے کہ مدنی چل کے ناظرین کچھ پوچھنا اور بات کرنا چاہیں گے آ, جی مدنی سفر نامے کا وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے لیکن چونکہ ایک سیکنڈ سے, سے ہم لے کر چل رہے تھے جی تو ان شاء اللہ مختصر اس سلسلے کو آج ہم کریں گے مدنی چلن کے ناظرین اس سے قبل کے ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلے آئیے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کو اپنی گفتگو کو ان شاء اللہ آگے لے کر چلیں گے جی سلو الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ تعالی, تعالی, تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتاد کی امتاد کی میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لا دیا سماج آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناگاروں کے لیے ہوں پاک آپ کے گناگار مرید آئے ہیں جھولی بھر دیجیے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا ممتا گرتا ہے مارا مارا بوس پاک آپ نے اپنے گھر پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی رات ہے کسی خالی نہ لوٹ آئیے سب کی جھولیاں بھر دیجیے ماں ماں محتاج تو حاجت المدن جب تقریب ہم سب کی حاضری قبول فرم بازار غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا اے اللہ جو بیمار آئے ہیں سفا عطا کر دے بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دے بے اولاد آئے ہیں نیک سالے اولاد عطا کر دے <تصفح> جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کل تک ہم ہاں اپنے سلسلے کے اندر مزار و سے پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ کی حاضری تک پہنچے تھے اور آج ہم نے الحمد اندر جو مزار شیف کی حاضری ہے وہاں تک حاضری دی ہے انشاءاللہ مزید وہاں پر جو مدنی کام ہوئے جو گلدستے وہاں پر ریکارڈ کیے گئے وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو دکھانے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ایک مدنی قافلے کو آپ لے کر چلتے ہیں اور ویسے تو دیگر بھی مدنی قافلوں میں آپ کا ماشاءاللہ سفر رہتا ہے لیکن جب غوث پاگ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آپ مدنی قافلے کو لے کر گئے ایک تو ٹھیک ہے آپ نے میرے قافلہ شبیر بھائی کو بنا دیا تھا لیکن بحیثیت رکن شورا بحثیت ذمہ دار کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہوں گی اس وقت ان ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا اور پھر ظاہرے کے روحانی کچھ کیفیت بھی ہوتی ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی نمٹانا ان کو بھی دیکھنا اس وقت کیا حال تھا کیا فرماتے ہیں جس کے دربار میں گئے تھے انہوں نے ہی سنبھالنا تھا مرید اپنے پیر کے پاس گیا تھا اور پیرانے پیر کے دربار میں گیا تھا تو وہاں تو الحمد ایک تو مچیور اسلامی بھائی ساتھ تھے اچھا میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں شاید اس سے یہ تاثر جاتا ہے اور مجھے بہت سارے دنیا بھر سے اس طرح میسجز بھی ملتے ہیں بلکہ لوگ بھی ملتے ہیں کہ آپ کا کافلہ کب جائے گا ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے تو پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس طرح ہم کوئی قافلے نہیں بناتے نہ عمرے کے نہ حج کے نہ اسی طرح بغداد کے یہ ایک ریکارڈنگ کے لیے میں نے جانا تھا اور اتفاقت کچھ اسلام بے ساتھ ہو گئے اور میں نے اس کافل کو اپنے سے تھوڑا سا ڈسٹینس اسی لیے کر لیا تھا جیسے میں نے کہا جی شبیر کو امیر قافلہ بنایا کہ قافلے کے امور وہ دیکھیں مدنی قافلے کے ہمارا چونکہ حاضری اور ریکارڈنگ کے سارے معاملات تھے تو اس کو مجھے اپنی مدنی چل کی ٹیم کے ساتھ دیکھنا تھا تو ایسا کوئی کافلہ البتہ نہیں ہوتا یہ پہلے میں ارض کر دوں ہاں اب رہی بات کہ یہ حاضری کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ میں ایک اپنے دل کی ہر احسان کی الگ کیفیت ہوتی ہے تین بازارات دنیا میں ایسے ہیں جی نبی پاک کا روزہ تو ظاہر ہے کہ وہ وراء الورا ہے وہ تو سب کے آکا ہیں مدین پاک اللہ اللہ جا کر تو کیفیت کے کی عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے اللہ کرے کہ ذوق کو شوق بڑھتا رہے مگر اس کے بعد میں نے جو تین مزارات پر جا کر جب بھی گیا ہوں الحمدللہ ایک سے زائد بار گیا ہوں اور جو محسوس کیا وہ الفاظ بیان نہیں ہوتا ہمارے یہاں داتا گنج بخش داتا صاحب اجمیر میں خواجہ غریب نواز اور غوث پاک یہ تینوں تینوں کا نام بھی ان کا مرتبہ بھی ون آف بگیسٹ ہے اور یقین کریں کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی وہ لٹرلی فیل ہوتی ہیں کہ یار کچھ برس رہا ہے کچھ نازل ہو رہا ہے دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے آنکھوں میں ویسے آنسو آ جاتے ہیں جب داتا صاحب جاتے ہیں تو ان کا مطلب داتا صاحب کے مرتبے کو ہم کیا پہچانے نوے لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے خواجہ صاحب کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مز نور خدا نا, نا آب کامل کا مل آب آ را را اب جب ان کے بازار پر جا کر یہ پتا چلتا ہے کہ خاجہ خاجگان چالیس دن رہ کر یہ جملہ کہ کے جا رہے ہیں تو کیا مرتبہ ہوگا بلد پاکستان والوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر اس کے بعد جب اجمیر شریف جائیں سبحان اللہ خواجہ خاجگان کی کیا بات ہے اور پھر جب ان دونوں کے بھی سردار اولیاء اکرام کے سردار کی بارگاہ میں جائیں اور غوث پاک کے دربار میں جائیں تو سلحان اللہ وہ فیلنگس کی کیا بات ہے اور پھر بالخصوص ماشاءاللہ اللہ وہاں جس تعداد میں مجھے نہیں اندازہ تھا کیونکہ گیارہویں شریف میں میں پہلی بار گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں آشقان رسول ہوں گے اور وہاں جو جلوس غوثیہ کا منظر تھا اور جو اسلامی بھائیوں کا جذبہ تھا کیا بات تو پھر آپ نے حاضری کا منظر بھی دیکھا اور یہ اسپیشل پرمیشن تھی غوث سے پارک کے روزے کے اندر کیمرہ نہیں لے جایا جا سکتا لیکن ہمیں اجازت دی گئی تھی کہ آپ اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو ہمارے کیمرہ کیمرامین ہمارے ساتھ تھے اور جو بھی تھا وہ فی بدی تھا کوئی پلان نہیں تھا مجھے خود اندازہ ہی نہیں تھا کہ گیارہویں رات کو حاضری اندر ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ بہت رشتہ رش تھا رش رش رش الحمد ہمیں حاضری بھی ملی اور ہم نے جلوس غوثیہ بھی نکالا اور پھر آگے آپ بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ختم کا بھی کوسے پاک کے قدموں میں بیٹھ کے کیا کچھ اللہ اللہ مجھے اللہ بیان کی اللہ اللہ بھی سعادت ملی اللہ اللہ کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کا یہ بہترین موقع تھا دنیا بھر سے زائرین آئے ہوئے تھے اور ایک اور بڑی سلیکٹو بات مزدار پتہ کیا تھی کہ جو آیا تھا وہ آشکان اولیا ہی تھا <سبحان اللہ> جو آیا <سبحان> تھا وہ غس پاک کا چاہنے والا ہی تھا <سبحان اللہ> تو ہمیں یہ سمجھے نا کہ اپنوں ہی کا ایک ماحول ملا تھا اور ہم نے پھر ہم نے سوچا کہ غوث پاک ہی کے کچھ فرامین سنا دیے جائیں سرکار ڈالو ہضر کرم سرکار ڈالو ہضر کرم سرکار سے اپنے منگ تو پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دن سبحان اللہ سبحان اللہ لاس یہ جو آپ نے ارشاد شاست کہ افیشلی پرمیشن لے کر وہاں پر یہ ترکیب بنائی گئے ریکارڈنگ وغیرہ کی اس وقت کے کیا معاملات ہیں کچھ گائیڈ کرنا پڑا ان کو یا ویسے اجازت مل گئی دیکھیں یقیناً بات کرنی پڑتی ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے بھی پھر میں نے بھی جا کر جو یہاں کے سجادہ نشین تھے ہم ایک جو اور اسلامیہ مل گئے تھے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے تو انہوں نے کافی باتیں کی انہوں نے فرمایا کہ کئی چینلز نے آ کر یہاں پر آ... رونگ پکچر پورٹریٹ کی بلکہ یہاں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو کیش بھی کیا لیکن انہوں نے کیونکہ جو سجادہ نشین تھے جو وہ ایر اعل سنت کے پاس پرگانہ مدینہ آ چکے تھے سعوت اسلامی بل بل کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے مدنی چینل کو پرمیشن دیتے ہیں کہ جا کر اسپیشل ریکارڈنگ کریں اور مدنی کے یہ سلسلہ بھی چونکہ جاری ہے مدنی کی جگہ زیارت مقدسہ یاد نہیں ہے کس دن آتا ہے بتا دیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے گوسپاپ کے دربار میں اور پھر دیگر مزارات کی الحمد للہ ریکارڈ مدنی چینل کے ناظری آئیے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی حاضری آپ کو زیادہ سے زیادہ کروا دیں آپ کو بغداد شریف کی شہر ہم سوچ رہے ہیں کہ زیادہ کروا دیں تو اس لیے آئیے آپ کو ایک اور بلا تاخیر مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی وہ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے جن کی مریدی میں زندگی گزر گئی جن کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزری اپنے وطن میں جن کی گیارہویں مناتے رہے آج اللہ نے ہم گناگاروں پر کتنا بڑا کرم کیا کہ بڑی گیارہویں شریف کی رات ہم غلاموں کو پیران پیر دستگیر عدی اللہ تعالیٰوں کے روزے کی حاضری کا شرف ملا یاد رہے ہم اس ولی کامل کے دربار پہ ہیں اس عظیم ہستی کے دربار میں ہیں کہ ان کے در پر چور آتا تو اب بن کے لوٹا جاتا وسے پاک کے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا بلکہ علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے تو اتنی بڑی بارگاہ میں ہم آئے ہیں اتنا مبارک سفر ہمیں نصیب ہوا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ جو پندرہ سال تک روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے چالیس سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی غوث پاک روزانہ ہزار نوافل ادا کیا کرتے تو ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ہم روزانہ تلاوت قرآن کریں گے اور اسی طرح انشاءاللہ نمازوں کے اندر بھی نوافل کا بھرپور اہتمام کریں گے ہم نیت کرتے ان شاء آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے وسع پاک رضی اللہ تعالیٰ نو غریبوں کی مدد کیا کرتے ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے ہم نے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اچھی نیتیں کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا رسول اللہ صلاؤ کا علیہ وسلم شعبہ کرتا ہوں میں شعبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام سکھ لے لیے گناہوں رکھتا گناہوں میں مولا دیر رکھتا میں اٹھا قدر نمہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چلل کے ناظرین مزار اوس پاک رحمت اللہ تعالیٰ پر جا کر نیکی کی دعوت دینا اور وہاں پر جیسے کہ عبد نے فرمایا کہ سارے ہی آشیک اولیاء آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا ع کیسے منایا جاتا ہے اسلامی معیار کے مطابق اس کی صحیح تصویر آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں جا کر نیکی کی دعوت بھی دی جی جائے اور اسی طرح اسلامی شاعر اور اسلامی احکامات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اس کے مطابق عرص کیا جائے تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ جو عام طور پر یہ مختلف مزارات اور خرافات ہوا کرتی ہیں اس کا ہمارے ساتھ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بہت ہے بہت بہت بھائی بھائی اچھی بات کی؟ میں اس کو تھوڑا سا ایک منٹ اور لوں گا اور یہ موضوع جب چلا ہے تو اس کو کیٹاگوریکلی بھی بڑا واضح طور پر ہم بیان کر چکے ہیں اور جی کرتے جی ہیں کہ ہمارا ان مزارات اولیا پر غیر شرعی کاموں سے اہل جی سنت جی والجماعت کا سرکار کے عاشقوں کا مزارات اولیاء کے عاشقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جوہلا ہیں جی آ, ہمارے جی علماء نے کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی ہماری یہ تعلیمات ہیں کہ وہاں پر دھول تماشے کیے جائیں ماض اللہ نشے کیے جائیں ہم یا ہم کسی بازار کو سجدہ کیا جائے ہم ہم ہم ہمارا ایسا کوئی معمول نہیں بلکہ دعوت اسلامی جو ہے نا عمران بھائی لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے کُڑنے کُڑتے رہتے ہیں امیر علیہ سلتھ نے کمال یہ کیا فرماتے کڑنے سے نہیں کرنے سے ہوگا تو ہماری دعوت اسلامی لہا. نے باقاعدہ ایک شعبہ ہی بنا دیا مسجد مزارات, دی؟ مزارات, مزارات اولی جو عرس پر کیا آ رہا کیا کیا رہا یہ جا کر جہاں جہاں بڑے بڑے عرص ہوتے ہیں اولیا کرام کے وہاں جا کر پراپر وے میں بتاتے ہیں کہ یہ اولیا کرام کی تعلیمات کیا ہیں ان کے مزارات پر آئے ہیں تو کیا بن کر جانا ہے اور ان کی ان کی مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہیں تو الحمد للہ مطلب اس پر بعض لوگ جو ہے نا وہ مزارات پر ہونے والی چاہیے خرافات کو دیکھ کر کہتے دیکھو یار مزار پر نہیں جانا چاہیے غلط کام ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں ناک پر مکھی ہو تو مکھی اڑائی جاتی ہے ناک نہیں کاٹی جاتی ہماری شادیوں میں بہت کچھ خراب ہوتا ہے کبھی کسی نے شادی نہیں کرنی چاہیے شادی کی دعوت نہیں کرنی چاہیے خراب چیزیں ختم کریں باقی الحمدللہ للہ مزارات اولیات کی برکتیں ضرور لوٹنی چاہیے اور یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیے جی ہاں جی ہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کسی مزار پر بھی اگر آپ نے حاضری دینی ہے تو میں آپ کو یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں اور اس مدنی قافلے میں سفر کر لیں کہ جو مجلس خدا مجلس مزارات اولیاء کے ساتھ سفر کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ مزار پر حاضری کیسے دینی ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو پتا چل جائے گا اور اولیاء کے رام سے کامل فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے ختم کا دادریا شریف بھائی آپ نے مزار وس پاک رحمۃ اللہ تعالی پر جا کر پڑھا تھا وہ قصیدۂ وسیہ کہ جس کی بڑی برکات ہیں کچھ برکات بھی میں آپ سے پوچھوں گا اور وہاں پر پڑھنے کی تو بات ہی کیا ہے یقیر ویسے ختم قادریہ شریف جو ہے دین نے اس ختم قادریہ کی بڑی برکتیں بیان کی ہیں بلکہ مشکل میں انسان ہو پریشانی میں ہو کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس میں کیا ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک کی صورتیں ہیں ندی پاک علی سرات السلام کی بارگاہ میں کو چلتے جائیں ہیں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے اور غوث پاک نے خود جو قصیدہ لکھا ہے قصیدہ غوثیہ اس کو پڑھا جاتا ہے تو اچھی باتیں دا دا ہیں دا بزرگوں کا تذکرہ ہے تو یہ ویسے ہی ہم اپنے وطن میں پڑھتے ہیں اور ماشاء کئی لوگوں کا بڑا زبردست معمول ہے اپنی دکان کا افتتاح ہو گھر کی افتتاح ہو اس طرح کے کوئی معاملاتوں اس میں ختم قادریا پڑھا جاتا ہے اور غوث پاک کے چاہنے والے مریدین تو اس کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں قبلہ میر علیہ سنت نے جو اپنے مریدوں کو شجرا عطا کیا ہے اس میں بھی ختم قادریہ شریف اپنے اوراد میں شامل فرمایا ہے تو ایک تمنا تھی کہ جن کا جن کا ختم ہے ختم شریف ہے جن کے در سے ملا ہے انہی کے قدموں میں انہی کے عرص کی رات پڑھا جائے وہاں بیٹھنے کے ساتھ سب سب پر ختم قادریہ ختم قادریہ شریف کو آپ بھی پڑھیں بڑے اس کی فضیلتیں ہیں بڑے اس کے فضائل ہیں اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں وا. کیونکہ یہ عربی کے اندر ہے عربی میں بھی پڑھیں تو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی لیکن آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر پتا لگے گا کہ کیسے پیارے پیارے ترجمہ میں پڑھ کے پڑھنا عربی میں ہے جی ترجمہ ترجمے کے ساتھ پڑیں گے تو چالا سمجھ بھی آئے گا کہ اس میں کیا ہوا ہے لیکن ختم کاجری شریف جو ہے وہ میں ہی پڑیں گے اللہ تو آئیے آپ کو ختم کادریا کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں جی سقان الحب كاسات الوسالي فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المبالي فقلت لسائر الأقطاب لم بحالي ودخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساك القوم بالغاف ملالي سقان سَتِيمِصَانِي رَقُلتُ لِخَمْرَتِي نَحْثِي تَالِي سَقَانِ الْحُبِّ كَسَتِيمِصَانِي رَقُلتُ لِخَمْرَتِي نَحْثِي تَالِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مہد انلجو بھی ولکرم وبارک وسلم رب کریم ہم سب کا ختم قادریاں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس میں جو وظائف پڑے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما جو التجائے کی ان الجاؤں کو قبول فرما ختم قادریا کی برکت عطا فرما دور دور سے غوث پاک کے غلام فقیر آئے ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے یہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹا میرے مالکان جو جس پریشانی میں آیا ہے اس کی پریشانی دور فرما ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں فرما تمام علمار بشائق اہل سنت ہمارے تیروں مرشید اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم و دائم فرما اللہ ربی یسر ولاۃ و تمبم علیہ فتح ہو وبی میرے سرولا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا کرولا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا سرولا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا ملتے اللہ مرحبا عبد الحبی یہ ہم نے مزنی گلدستہ دیکھا ہے اور اس کے اندر کچھ بزرگ بھی نظر آئے کچھ شخصیات بھی نظر آئی ان سے پھر الگ سے بھی یقیناً آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی <تصفيق> ویسے یہ کچھ یہ ماشاء اس سفر میں میں نے کہا نا ایک تو سارے اولیاء اولیا ہوئے تھے اور بہت ایک نئی چیز مجھے یہ دیکھنے کو ملی کہ پاک و ہند کے تو ہزاروں آشقانے رسول تھے مگر عرب ملکوں کے اور بالخصوص عراق کے مختلف شہروں سے تو بہت سارے بزرگوں سے ملاقات اشرف بلا اہل اللہ سے ملاقات کا شرف ملا کچھ ایسے عجیب تجربات بھی ہوئے کہ کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ زبان سے باتیں ہوتی ہیں کچھ آنکھوں کے آنکھوں اللہ کے ذریعے سے بات ہوتی ہے کچھ کیفیات ہوتی ہیں تو آئے ایسے آئے ایسے مطلب تجربات ہوئے کہ کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہے تو وہ ذکر اللہ کر رہا ہے تو کسی کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے تو الحمدللہ بہت محبتیں ملی بڑا پیار ملا بہت ساری شخصیات سے ملاقات ہوئی مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری شخصیات سے بھی ملاقات ہوئی آئیے کچھ اور شخصیات سے ملاقات ہوئی مل مل تھی وہ دکھاتے ہیں لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ زیارت مقامت مقدسہ جو سلسلہ ہے مدنی چینل کا وہ ہر اتوار کو رات نو بجے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے ہر اتوار کو رات نو بجے زیارتیں مقامت مقدسہ بہت ہی پیارا سلسلہ جس ہے جس ضرور یہ, یہ ساری زیارتیں بغداد شریف کی زیادہ ابھی تو آپ اب تھوڑا تھوڑا سا دکھا جی رہے جی ہیں اس کی تفصیلی جو معلومات ہے مزارات کے بارے میں اور خوبصورت زیارتیں ہیں جی یہ کنٹینیو سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہے تو بغداد معلّہ کی زیارت آج کل چل رہی ہیں اتوار جی کی رات نو بجے آپ نے جی بتایا اتوار کی رات نو بجے آئیے, جی آئیے آپ کو کچھ اور شخصیات سے ملاقات کچھ بزرگوں سے ملاقات دکھاتے ہیں جی دے بتاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں آ گیا جو بھی کمرا ہے وہ کیا بات آلیا کی ہے دشمنی مت ہوں اب کی رحمت سے ہو گیا دوگز میں جسے نے سر ابھرا ہے وہ کیا بات کیا بات اولیاء کی مدریچل کے ناظرین الحمدللہ عراق کے مقدس کی حاضریوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف مزارات اولیاء کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مزارات اولیاء کی زیارت بھی ہو رہی ہے علماء کرام کی زیارتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں مختلف شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں الحمد حاج رضا قادری صاحب سے کل رات بھی ملاقات ہوئی بڑا ہمارا ایک سفر بغداد میں ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے اور الحمدللہ للہ آج پھر بغداد معلّام مبارک مزارات پر حاضری کا شرف ملا ہے تو یہ جو شعر ابھی ہم نے پڑھا اس دوران ویز بھائی تشریف لے آئے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ویز بھائی کے ساتھ مل کر کا یہ شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں شکریہ شکریہ سال پہلے ہماری حاضری ہوئی سال پہلے اور یہی مہینہ جنوری کا تھا ہمارا یہ الحمد نصیبہ ہے کہ آج ان کے محاذ ہیں کل الحمد مجھے امیر علیہ سنت کا ایک میسج ملا تو انہوں نے مجھے خاص طاقت کی میرا نام لے کر سلامت کرنا با با تا تا با اور ہر جگہ پر یاد رکھنا تو الحمدللہ میں نے یہاں بھی نام لے کر سلامت کیا اور دعائیں بھی کیے لبنا انہیں ان کا سلامت ہمایا آئیے ان دو ہستیوں کا واسطہ دیتے ہوئے اور ان کے بھی مرشد کا واسطہ دیتے ہوئے کہ جہاں سے ہم ابھی ہو کے آئے ہیں معروف کر خیز اللہ تعالیٰ ان کا واسطہ دے کر اعلیٰ الگ کا شیر پڑھتے ہیں بہرے مارو پو سری مارو دے بے خود سری بہ رارو پو سری مارو دے بے خود سری جن دے حق میں گل جنے دے با سفا کے باس تے جن دے ہق میں گل جا سفا کے بس یا رب کریم تمام کی حادضی قبول ہو ہمارے ابھی لسنت کی عمر میں علما کرام سلامت فرما یا رب کریم ہما ہر حال میں رب کریم تیرا شاکر بندن بننے کی تبلیطہ فرما آپس میں محبتیں پیاری حضرت آف دروہ سے دروہ سے کی نا حضرت نکالنے کی تبدیلی ایک کر دے بہت ایک کر دیا ایک کر دیا شعر ہے میرے شبلی شعر دو کے ایک کو مدنی جلیل رکھ بہرے معروف و سری معروف سری جم <سلام> دے حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے کیا ہی بات ہے عبدالحبیب بھائی یہ اپنا شہزادہ میرے لئے سنت بلال بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے تو کیا ایک ہی قافے میں تھے آپ لوگ یا بعد میں نہیں نہیں وہاں ملاقات ہوئی کی ماشاءاللہ شہزادہ تار بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے جیسے اویس بھائی بھی تھے تو مختلف شخصیات اپنے اپنے طور پر آئی ہوئی تھی اور ہم چونکہ گیارہویں شریف تو تقریباً سبھی اوس پاس کے روزے پہ تھے رش اتنا تھا کہ آپس میں ملاقات اتنا مشکل تھی دوسرے دن ہم زیارتوں کے لیے نکلے اچھا تو کسی بازار پر یہ سمجھے کہ شہزادہ حضور سے ملاقات ہو گئی اللہ اور اللہ یہاں اللہ ہم اللہ اسی ہم معروف عروف کرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ سری سکتی پر بازار پر حاضری دے کر ریکارڈنگ کر رہے تھے تو دوران ریکارڈنگ کی وہ اس میں آ گئے تو ہم نے کہا ہم شیر پڑے اور پھر ویز بھائی موجود ہیں تو وہ پڑھا اور جو بھی تاثرات تھے اچھا نے یہ بھی کہا کہ اکیس سال پہلے ان کی آپ کے ساتھ بھی حاضری ہوئی تھی اس وقت کیسا سفر تھا کیا ماحول تھا جی جی ویز بھائی کے ساتھ اتفاق کئی بار ہوا ہے سفر کرنے کا جب وہ مدنی ماحول میں تھے تو مدنی شریف کی حاضری بھی ہوئی اور خاص طور پہ بغداد کا ہمارا وہ سفر زندگی کا ایک یادگار سفر بزے کی بات بتاؤں اس سفر میں نگران شورہ بھی تھے اس وقت نگرانی شورہ نہیں تھے اچھا عمران بھی ہمارے ساتھ تھے بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے بہت سارے ہمارے فاق تھا کہ اس وقت بھی جب ہمارے بھی یہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم کئی اسلام میں وہ بغداد میں موجود تھے جس زمانے میں ہم اس وقت بھی ساتھ تھے تو وہ پرانی یادیں تازہ ہوئی تو وویس بھائی نے وہاں وہ کلام لکھا تھا وہ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ایسا ہوا یہ تھا کہ ہم بغداد شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے اور اویز بھائی جو تھے وہ بغداد سے واپس پاکستان جا رہے تھے وہ ہمارے ساتھ مدینہ شریف نہیں آ رہے تھے تو وہ بڑا غم زدہ ایک ماحول تھا ہم بس میں بیٹھ گئے تھے کلام پڑھا گیا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے میرے اس طرح کا وہ سارا کلام تھا تو بہت شاندار ماشاء وہ سفر تھا اور آج بھی محبتیں اللہ سارے سرکار کے عاشقوں کی خیر فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار کچھ سعادتیں جانے کی عطا فرمائے کچھ مدنی کے ناظرین کی کال تھے ان کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں جی سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت بہت اچھا ہے اللہ عبد الحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے عبد الحبیب بھائی آپ کا تو سفر رہتا ہے برون ملک کا عبد الحبیب بھائی جب آپ برون ملک تشریف لے گئے ہوں گے تو اس وقت یہ مدنی سفر نامہ سلسلہ آپ کیسے کریں گے جزاک اللہ بہت اہم بہت اہم سوال کیا ہے آپ باہر جاؤں گا نہیں تو مدری سفر نامہ سلسلہ کیسے ہوگا یہ بھی سوال یہ سوال بھی ہے نہیں انہوں نے اصل میں دیکھا یہ نا کہ آپ کا سفر تو رہتا ہی اور پھر اب تو آپ دینی آزمائش چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں بس تو بہرحال سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو پھر مجلس فیصلہ کرے گی اور پھر جو جدول بنے گا اس کے حساب سے تشویش دور کر دیتا ہوں یہ ہوا ہے کہ مدنی سفر نامہ سلسلہ یعنی میں شاید وہ مبلغ ہوں جس کو لائف سلسلہ ہی نہیں دیا جاتا تھا مدنی چینل پر کیونکہ میں لائیو سلسلہ لے کنٹینیو نہیں پاتا سفر میں رہتا ہوں تو اب جب یہ سلسلہ طے ہو رہا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ اب دنیا میں کہیں بھی ہوں گے اب مدنی سفر سلسلے میں, میں لائیو آئیں گے تو اس شرط پر یہ سلسلہ ہوا ہے تو عمران بھائی انشاء اللہ جولائی ہے منگل اس میں ماشاءاللہ ایک شاندار اجتماع ہو رہا ہے عالمی مدنی مرکز میں اور وہ نگران شعرا کا اس میں بیان ہے اور وہ دستار فضیلت کا اجتماع ہے اور تین ساڑھے تین سو سے زیادہ درس نظامی کرنے والے طلبہ کی دستار فضیلت ہوگی تاریخی موقع ہوگا اور انشاءاللہ شاء دس کم ہوگی اس میں تو اعلیٰ حضرت کی وہ یوم ولادت بھی ہے تو اس خوشی میں بھی دستار فضیلت کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ شاء جی نیکسٹ کار محمد عمران اطاری سلسلہ مدنی سفر نامہ بڑا ہی پیارا اور دلکش سلسلہ جزات ہے اس کی برکت ہے. یہ مقدس مقامات کی زیارت تو ہوتی ہے لیکن الحمدللہ للہ کون سی جگہ کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں یہ ہمیں جاننے کو, کو ملتی ہے, ہے اور ایک بہترین معلوماتیں تاکہ جب ہمیں وہاں پر جانا میسر ہو تو اس کی فضیلت بھی پتہ چلے اس مقام کی اہمیت بھی پتہ چلے میں شرا سے کروں گا کہ آپ ایسے کون سے وضاحی پہ ایسے عمل ہیں کہ جس کی برکت سے الحمدللہ للہ آپ کو بار بار جانا ہوتا ہے اور بالخصوص میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں اللہ تبرک تعالیٰ ہمارے پورے گھر کو حج کی سعادت مندی فرمائے بغدار آمین شریف جانے کے لیے دل بہت تڑپتا ہے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبرک و تعالیٰ مرشید کے صدقے میں ہم سب کو بغداد شریف جانا نصیب فرمائے کون سے وزاحت ہے آپ کے پاس تو دعا کا اللہ کریم آپ کو آپ کے گھر والوں کو بار بار حج کی نصیب فرمائے تو بس ماں باپ کی دعائیں ہیں مرشد کی دعائیں ہیں یہی کہہ سکتا ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشیدی نے سنبھال اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ. اللہ مدنی چینل کے ناظرین وقت بہت, بہت مختصر تھا لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو کچھ مدنی گلدسے دکھانے کی کوشش کی ہے کچھ کالس بھی آپ کے لیے ہیں اور ایک بہت میسیجز تو اور بھی کافی زیادہ ہیں لیکن ایک ایس ایم ایس میں آپ کو سناؤں گا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی ایک اسلامی بھائی کا اور پھر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے کہتے ہیں کہ مدنی چینل کی بھی کیا بات ہے کیا ہی اس کی شان ہے کہ عید بھی ایسے سے عید پر بھی ایسے سلسلے پیش کر رہا ہے کہ کبھی خوشی سے ہسی روک نہیں پاتے اور کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پاتے اللہ پاک آپ کو عید کی خوب خوب خوشیاں عطا فرمائے اور شکرانے نعمت کی توفیق عطا فرمائے اور زوال نعمت سے محفوظ فرمائے ہے اللہ رب العزت مدنی چینل کے تمام ہی سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاین کل بھی انشاءاللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ ہوگا اس میں آپ کو بغداد شریف کی مزید سیر کروائیں گے اور کچھ مدنی کام بھی دکھائیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا چل میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا پانا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا پانا ہوتے رے بے پوری خد آئی یا ہو تیرے ب